بعد آباد اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نب عبادی انی انل غفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم سبحان اللہ, قال اللہ تبارک و في القرآن المجید و الفرقان الحمید اسلبلو یا کم الزاب صد اللہ اس وقت اور فتن ماحول اس میں حق کہنا بہت مشکل ہے جان کی بازی لگانا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پر چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر لاکھوں لا جانوں سے ایک ایمان اچھا اور چپ رہنے سے حق کا بیان سبحان اچھا سبحان اللہ کیونکہ اس وقت ہر برائی اپنی انتہا کو ہے اور جب برائی انتہا کو ہو پھر اللہ کا طریقہ ہے یا ہدایت آ جاتی ہے یا عذاب یہ دو باتیں لازمی ہوتی ہیں ہر کمالِ را زوال باطل کا جب بھی کمال ہو اس کا زوال ہوتا ہے تو تقریریں تبلیغیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گی مگر جب چار لانتیں پڑ جائیں پھر یاد رکھنا کوئی مجاہد اسلام آئے گا تلوار پھیرے گا یا اللہ کا عذاب ٹوٹے گا صفائی ہو جاتی اللہ ہے, اللہ جاتی اللہ ہے تبلیغ تقریر ہاں اس لیے ہے کہ مومن جو ہیں فضری ذکر تنفاء المومنین محبوب نصیحت سب کو فرما لیکن فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان آمد آمد آمد بے شک. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان والے بندے نکل آتے ہیں عذاب سے بچ جاتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں تبلیغ کے بعد پھر ان کو عذاب نہیں چھوڑتا تحریف قرآن کچھ قرآن ماننا کچھ نہ ماننا کچھ چھپا لینا یا مانے بدل لینے یہ بھی اس ماحول میں شامل ہیں جب برائی عام ہو کیونکہ قرآن پوری طرح بیان کیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے تو سروں کے دانے جتنا بھی برئی نہیں رہ سکتی نا. بعض لوگ کہتے ہیں جی مئین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تقریر سنی قوالی سنی سازوں کے ساتھ آپ نے نہیں سنی اگر سنی بھی ہو تو سنت نہیں بن سنت صرف نبی کی بنتی ہے جس طرح یہ دلیل کا کہہ رہے تھے کہ کتاب سے دلیل دی اس کے تین نام ہیں دلیل حجت اور برہان کسی کام کے لیے کسی قول فیل کے لیے ایسے شخص کی بات کر دو کہ اس کے ماننے میں شک نہ رہے اسے کہتے ہیں دلیل حجت اور برہان غور سے سننا تو دلیل اس کی پیش کی جاتی ہے جس کا قول فیل واجب العمل ہو بولے قوم پر لازم ہو جائے اس کا آم کرنا آم عمل کرے وہ سنت بن جائے جس کا قول فیل واجب العمل ہو وہ ضروری ہو گناہوں سے بھی پاک ہو گنا سے بھی پاک, پاک, پاک, پاک ہو تو گناہوں سے پاک تو نبی ہوتا ہے اس سے بھی صحابہ کو بھی محفوظ کہا گیا ہے معصوم نہیں کہا گیا جو لوگ بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی بے وقوف ہیں بچے بھی معصوم نہیں ہیں بچے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو وہ سوا نبی کے کوئی ہوتا نہیں جو کسی اور کی دلیل دیتا ہے بےمان ہے مرتد ہے اسلام وہ تو واجب القتل ہے دلیل صرف نبی کی دی جاتی ہے کہ نبی گنا سے پاک ہوتا ہے اگر کسی اور کی دلیل دو گا اس کو لکھتے ہیں روز سے بھی گناہ ہو سکتا ہے سوا نبی کے تو پھر گناہ کرے گنا لازم ہو جائے گا لہذا دلیل اس کی جات دی جاتی ہے جو سغیرہ گنا سے بھی پاک ہو یہ کام کیوں کیا نبی نے کیا بس یہ دلیل ہے اور جس کی دلیل دو گے بےمان ہو کے مر جاؤ گے تو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں جس طرح الدین چی رامت اللہ علیہ نے قوالی سنی ارے سنی آئے خطاء بزرگ گرفتن خطاس ہم بزرگوں کی خطا کو نہیں پکڑتے کہ ان کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کے خیال کا تو سنت بھی نہیں بن سکتی سنت نبی کی بنتی ہے اس لیے پیر ایما بادشاہ روش کتب سب کی تاط مشروط ہے مطلق اطاعت خدا رسول کی ہے اللہ کی اطاعت مطلق ہے اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو مطلق بنا دیا تو دلیل اس کی دی جاتی ہے جس کی مطلق اطاعت ہو مشروط اطاعت والے کی تو دلیل نہیں دی جا سکتی اس لیے امام ابو ہنی فراہم اللہ اٹھ پڑے فرمایا اگر میری بات حدیث قرآن کے موافق مل جائے ٹھیک ورنہ دیوار پر مار دینا کون کون ہے جس کی تم دلیل دو گے بےمان ایسے کتابوں میں اور قرآن کے خلاف کرنا سیبو یو تھا کمنا اور اللہ نے فرمایا آیات مجھے کہ مسلمانوں کو اور تو حویلی کے اندر ایسا قدم رکھو قرآن مجید ہے اس کی تفسیر میں امام ابو حنی فرحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس قوم کی آواز حویلی سے بہر جاتی ہے وہ برباد ہو کے مر جائے اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرماتا تو, اللہ اللہ تو فرماتے ہیں جس کی آواز بہر جائے تو اس قوم کا یہ حال ہو جس قوم کی عورتیں بے پرد پھریں ان قوم کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے یہ بھی مسئلہ پوچھنے کا ہے بغداد جندی کا پوتا یہ پاک پتن شریف والے گئے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے قرآن کی حقانیت کی آواز ہی بہر نہ جائے بلکہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نمک اور مرچ کوٹے وہ بھی ایسا کوٹے کہ اس کی آواز بھی بندے کو کھینچ لے گی دین بتا رہا ہوں ان بےمانوں کے ہر ایک دین ہے ارے دین خدا رسول کے قول فعل کا پابند ہوتا ہے بےمانو دین ہر ایک کے قول فیل کا پابند نہیں ہوتا بے شک، بے شک، بے شک. فرمایا بابا فرید عورت کی آواز سے بچنا چالیس سال سے عبادت کر رہا ہوں ریور والی او رات کی آواز آئی میرے کان میں کھچ لیا مجھے اتنا متفر فرمایا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیسی ہے جب میں دروازے پہ آواز آئی کہ خدا کو چھوڑ کر عورت کی آواز کے پیچھے جا رہا ہے ایسا مجھ شخص آواز کھینچ لیا ہم تو شیطان کے مرکز ہیں فرمایا پیچھے الٹا یہ دیکھو پیر نیچے رکھ کر اوپر پتھر سے دونوں پیر کاٹ لیے کہ یہ اللہ کی بے فرمانی میں گئے کیوں یہ ہے تکوا اور پرہیزگاری اور بات سنو جو اس کو علم کہتا ہے وہ بھی مطلق کافر منافق ہے کافر نہیں ہے خدا کی قسم سکول والے جو ہیں یہ منافق ہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں ارے منافق اسے کہتے ہیں جس کا اندر بہر ایک نہ ہو دیکھو سوچو ہائے میری زخریر جب محبوب کو فرمایا فض کری نزک رتن مومنین محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان آل ہے آل بات ایمان والے کے لیے غیرت والے بے غیرت کے لیے بات ہی نہیں ہے وہ تو بے ایمان ہے وہ کیا سمجھے گا ایک صحابی ہاں منافق کی بات منافق کسے کہتے ہیں بھائی جس کا اندر بحر کافر کا لیبل بھی دھد کا مومن کا اور اندر بھی دھدھ کافر کا لیبل بھی پیشاب کا اور اندر بھی اور منافق کا لیبل پیشاب کا ددھ کا اندر پیشاب در کے لف والے منافق سخت جہنم میں جائے گا خدا کی قسم ان کے منافق ہونے میں جو شک کرے گا وہ خود منافق ہے اندر بحر ایک نہیں ہے بحر علم و نور لکھا ہوئے اندر سور بنتے اندر والوں کو بئیمان و عالم کیوں نہیں کہتے و مناف کو جب تم نے بحر علم لکھا ہے تو پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے بھائی مانو منافقوں کو پلنے اگر یہ علم ہے تو پٹواری تھاندار یہ سارے عالم ہیں سور کے بچے ان کو عالم کہو کہو بندے کے بیٹے بنو اگر علم کو ان کو عالم نہیں کہتے پھر تو منافع کو علم سور اسے علم سور کہتا ہے تعلیم بھی نہیں کہتے علم اور آل علم میں فرق ہے یہ دیکھو بےمانوں نے ان کے نکاح ہی نہیں ہے جو حدیث کا معنی بدلے اس کا نکاح نہیں رہتا اتلے بول علما والا اکانا بھی سین اوتلبو آلما سمجھنا یار بات اصل کیا ہے پڑھ کے دیکھو اوتلے بو آل ان بےمان کوئی بیٹھا پوچھو علم اور علم میں کیا فرق ہے ارے علم نکھرا ہے جہاں لام لگتا ہے وہ مارفا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے اور مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے نکرہ جزوی اور ناقص ہوتا ہے اور بیمان مناب کو حدیث کے ہونا بھی بدل دیے الرحمان اللہ القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا محبوب کو سارے علوم اس سے پھوٹے تصو حقیقت مارسا یہ سب اس, اس سے پھوٹے یہ جامع ہے کائنات کے لیے ایک ہے بولتے کیوں نہیں جزویا کے جامع ہے جامع اور کامل ناقص بدلا جاتا ہے کامل نہیں بدلتے کامل کیا ہوتا ہے ایک شہر کے آٹھ سکول آٹھ نصاب جزوی ہو گیا اور ناقص جب مر بھی آیا بدل جا رہا بدلتا ہے نہیں بدلتا, بدلتا. وہ بے مانو کامل بدلتا نہیں کامل بدل دیتا ہے بدلتا نہیں ناقص کو عالم کہنے والا بھی منافق ہے اللہ اور وعدے کروں ایماندار کے لیے ارے کتاب جو ہے ہے پتہ نہیں کون سی کتاب جب الکتاب کہو گے پھر قرآن مجید ہوگا دنیا مجید کی کوئی آل کتاب الکتاب آل آل آل آل آل نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم العلم نہیں ہو علم آئیے مولانا روم صاحب بول پڑے سبحان اللہ, اللہ, الم... اللہ علم قرآن تفسیر و حدیث ہے مولانا روم کو جب ملا کو مانے گا علم قرآن حدیث و تفسیر علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے باجود خان حد خبیس اور خبیث مسلمان کو نہیں کہتے فرمایا علم قرآن تفسیر حدیث اس کے سوا جو پڑھے گا خبیث ارے یقین کے تین درجے ہیں جو بئیمان عین ال یقین سے بھی بئیمان بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کا کوئی بےمان ہے نہیں ایک علم ال یقین دوسرا ہے این ال یقین تیسرا ہے حق القین یقین کے کتنے درجے ہیں جو این ال یقین پر بھی بئیمان دب دب کر رہا ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پھر بھی بےمان کو اس کے ساتھ کا بےمان کوئی دنیا میں ہے نہیں تم نے پڑا بجلی کو جس نے ہاتھ لگایا مر گیا یہ علم الیقین ہے اس پر بحث ہے تمہارے سامنے کسی نے ہاتھ لگایا مر گیا تمہیں عین الیقین حاصل ہو گیا اور جو مر گیا اسے حق الیقین حاصل ہو گیا کہاں رکھ کہ خبر شد خبر جو حق الیقین پر جاتا ہے اس کو وہ خبر پیچھے نہیں دیتا وہ دے گا جو مر جائے گا اللہ نے دو یقین بیان کیے قرآن مجید میں اللہ کو متکا سروہ المقابر کلّ صوفت عالمہ سم کلّت عالم کلّ لالمونہ علم ال یقین محبوب ابھی نے علم ال یقین ہے لتا ربل جہم سما لب اللہ ہاں این جب میری جہنم کو دیکھ لیں گے پھر این الیقین پر کوئی بحث نہیں سکولوں کا محاصل این الیقین ہے کیا ہے ایک بندے کا بیٹا دکھا دو ارے جو منافقوں کی فو کی فوج ہے پہاڑ اسی برتھ پر بیٹھے ہیں وہ صحیح سلامت ہیں جو منافقوں کی فوج ہے پہاڑ آیا پڑا ہے بحال نہیں اندھے کے آگے میری تکلیف تمہارے سامنے آئے نہیں کافر بیٹھے ان پر اللہ نے پہاڑ گرا دیا بھارت کا ایک کلومیٹر میٹر کا لاشا نہیں ملتا جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے جو ان منافقوں کے ساتھ ہے وہ ختم یہ <سؤال> <سؤال> ہو گیا عللمفریضات ہر مسلمان بچے عورت پر یہ علم فرض ہے بے شک علم فرض ہے سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ علم راہ حق نہ نمایت جہالت ہاست فرمایا جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتے سب جہالت ہی ہیں وہ کشمیر بھائی تیس لاکھ بندہ گیا ہے ان کا بے یہ بے ہے, دوسری بے ہے تعلیم بے وہ کیا حساب کتاب اور لکھنا یہ بےمان در کہیں گے کہ صحابہ نے پڑھا تھا پڑھنے کا ہر بنی تباہ کا کہا ہے لکھنے کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لکھنے سے منع فرما دیا کہ یہ کہیں گے کہ قرآن نے خود لکھ کر لایا جانتے تھے سب اللہ اللہ اللہ کچھ جانتے بے تھے بے شاید بے شاید تو ہمارا فتوا سنو ایما صحابہ جزوی موافقت پر جزوی موافقت پر کل نظریات کا فتویٰ دینے والا مرتد بےمان اور کافر کا حرف پڑھتے ہو ارے بےمان ہو یہ بتاؤ وہ کون تھے آپ بزرگ لکھتے ہیں کسی غیر مومن کو مومن سے کیاس کرے گا بیمان ہو کے مر جائے گا مومن کو کامل مومن پر قیاس کرے گا پھر ولی پر کیاس کرے گا کامل مومن کو پھر عما صحابہ تابی تبا پر ان پرسری کر سکتے تو صحابہ کو بئیمان کی آس کر رہا ہے جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان ہے وہ بئیمان ہو پھر جزوی موافقت قانون کس کا کون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قانون اسلام کا تھا بات چیت دیکھو کتنا مخالفت ہے یہ بےمانوں نے کتنا موافقت مخالفت ایک تھوڑی سی لکھنے کا حرف ہے حاتوجہ سے رکھ کرو میں پوچھوں گا کیا بات کی حسن بصری نے تین نشانیاں لکھی ہیں مومن کی ایک تو دین کی بات توجہ سے سنے گا دوسرا اچھی بات قبول کرے گا وہ بھی مومن ہے فرمایا تیسرا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو آپ نکلتی تسلیم کرے عام بندہ نہیں کر سکے صحابی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے شک. ادھر صحابی کی بات کی ادھر تابی کی بات تھی جس نے صحابی کو دیکھا تو امام ابو حنیفا کی آنسو آ گئی فرمایا ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ تابی کو صحابی سے قیاس کر رہا ہے بےمان بےمان کو کیا کرتا ہے صحابی سے جماعت صحابہ کی جو ریت انگار اوپر پیتے گئے نہیں پھرے مخالفت ہو گئی کتنا بات کی اسلام کی قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اعلیٰ اور جماعت بھی صحابہ کی ہو سکتا ہے کوئی صحابی کے خلاف ارے علی پور میں میں آیا بیٹھا تھا پہلے پہلے تازہ آیا میں نے مشہور کر دیا کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں اب ساری لہر دور گئی اللی پور میں غصے کی کی میں نے دلیری اب بریلوی بھی اکٹھے ہو گئے سپاہ صحابہ والے اہل دیو بند میں دیکھو تو سید پور چوک بھرا ہوا ہے بیاج اسے پکڑ کر ختم کر دو اللہ مجھے پتہ نہیں بھی کیوں اکٹھے ہی ہیں میں جب نزدیک گیا تو ایک بول پڑا لڑ پڑھتا اللہ تعالیٰ بچاتا ہے نا ایک بول پڑا کہتا ہے اکبر کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے میں نے دلیری کی میں نے کہا میں جیسا ہوں اب کہو پڑو اس کو ہر طرف سے لپکے کے جب نزدیک آ دیو بند تھے میں نے کہا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں کوئی نہیں اس لیے کیوں کہا پڑھو اس کو بھائی مانو امبیا کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں ہے اور سرور جیسا نبی ہوں میں نہیں سب کی بات سب کی بات سمجھ آ گئی میں دیکھا باطنی چیز خالی ہو گیا اسی ایک منٹ میں بریلوی بھی خوش ہو گئے ارے میرا یہ عقیدہ تھا نو دلہ نہیں تھا ہم تو آپ سبح اللہ صحابہ کے غلاموں کے غلاموں ہوں تو ہم تو مثال ہی نہیں دیتے میں نے ان کے سمجھانے کے لیے کیا اللہ ایک وہ ایک میں پی تقریر کر رہا تھا تو جو بند اٹھا ہے. کہتا ہے مجھے آپ کی ساری تقریر پسند آئے یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے تو دیکھا بہت وہاں جا رہا تھا مجھے <laughs> کیوںکہ وہ ہر بندے کے ساتھ بیٹھا ہے وہ اسی وقت بھاگ گیا ایک اور جگہ مجھے لے آیا ایک گھر لے گیا تو وہ کہتا تھا میرا رشتہ دار ماسٹر ہے جب بھی وہ آئے گا میں سوال کروں گا میرا جواب دے تو میں سکول چھوڑ دوں گا میں نے کہا یار کیا سوال کرے گا اچھا اللہ تیرا سر جو سوال کرے گا تو جواب دے دینا بڑی بیٹھا ایسے بیٹھا ایسے پوری طرح چار پر نہیں بیٹھا جو کہتا ہے اس سائیکل موٹر پر جو چاہ کر آئی ہو اس کو کس نے بنایا ایسے زور سے میں نے کہا تو بھی بتا کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنائے وہ بھی ادھر دیکھو اختلاف وہ تھا وہ کیا تھے بڑھے پڑے تھے وہ بہی مانو تم قیدی ہو وہ زمین تھے تم زمین ہو قانون یہودی کا تحریر یہودی کی تعلیم یہودی کی یہودی کے حکم کے بغیر تم بول نہیں سکتے اور بات کرتے ہو صحابہ کی بےمان ہو کروڑ و حصہ صحابہ کا پیدا کرو جاؤ دنیا میں پھر ہم تمہیں نہیں روکیں گے کروڑ و حصہ قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے سوچنا ان کی بئیمانی منافقت کو سوچنا قیدی کیا کرتا ہے آزاد کو نقل کرتا ہے محکوم وہ ماکومے صحاب دیکھو کتنا مخالفت وہ مفتو تھے صحابہ وہ مغلوب تھے صحابہ اور بئی مانو مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے جو کچھ بھی ہو مفتو فاتح تم جاؤ چلو ان کو مار کر انہیں باندھ کر لے یہاں باندھ ڈالو چاہے لکھنا سیکھو چاہے وہ بندے پڑے ہو دیکھو سور کتنا مخالفت جزوی محفت. تو دوسری ہے تعلیم غور سے سننا ہمارے اسلام میں حساب کتاب اور لکھنا یہ ہے ہمارے نصاب میں مم. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی حکمت سننا اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے تجھے لکھنا سکھایا دوسرے کو بھی ضرورت کے وقت لکھ دو مم. اگر فارزائن ہوتا تو یہ کیوں حکم ہوتا معلوم ہوا یہ فرض کفایہ ہے بات جس کو علم کہتے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں یہ کیا ہے فرض کفایہ یعنی کچھ سارے کو حکم ہوتا تو پھر کیوں یہ حکم ہے کہ دوسرے کو بھی لکھ دو فرد کفایہ چاند بندے پڑھنے دوسروں کو فائدہ دے تحریری علم اور حساب اور مقصد کیا ہو مقام ملک کی خدمت دوسرے کو بھی لکھ دیں اللہ ارے سن لو ہے بےمان کے لیے نہیں ایماندار سن لو جب مقصد بےمانو پیٹ ہو پھر اسے ہنر کہیں گے تعلیم بھی نہیں کہیں گے ہنر مقصد پیٹ ہے کسی کا مقصد کہوں ملک کی خدمت بےمانو تو جب مقصد پیٹ ہے تو ہم اسے ہنر کہتے ہیں تعلیم بھی نہیں کہتے تم علم کہہ رہے ہو اللم کہہ رہے ہو اور ہنر بھی حرام <تصفيق> <متحد> پھر میارلی شاہ صاحب نے فرمایا موجودہ تعلیم ترقی اسباب معیشت ہے وہ بھی गहر حرام غیر سرعی حرام ہو گیا غیر سرعی ہو گیا تو حرام ہو گیا بے ہم تو اسے ہنر کہتے ہیں اور حرام ہم تعلیم نہیں کہتے تم علم اور علم کا درجہ دے رہے قوم کو برباد کر رہے باہر علم ہے باہر کیا ہے جلد، جلد. تو پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے تو بھئی جب باہر علم لکھا ہوا ہے تو پٹواری تھاندار یہ سارے عالم ہیں انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو جب یہ علم ہے تو بھائی مانو شگردو کو عالم کیوں نہیں کہتے جلد. واضح جلد. بات ہے ایک بڑا نہ مانے اس کی اور بات ہے اسے عالم یہ باہر علموں سے عالم نہیں کہتے معلوم ہوا یہ کون ہے منافق منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے کافر سے بھی بدتر بدتر ہوتا ہے اللہ نے منافع کی نشانی بتائی کہ اولیامن یہ منافق جو ہے کافروں کو دوست بنائیں ہر بندہ ہر چیز چھپا سکتا ہے اپنا دوست نہیں چھپا سکتا دوست سے پہچانا جاتا ہے نیک نیک سے دوستی کرے گا چور چور سے دوستی کرے گا ظالم ظالم سے دوستی کرے گا دوسرا مسئلہ بھی بتاؤں ہمارا اسلام ایک ضابطہ حیات ہے ہماری ماں کا نہیں بنا ہوا پھیر جدھر پہلی کیا ہے فرض پہلا کیا ہے دوسرا واجب تیسرا سنت چوتھا سنت ارے واجب زیادہ ہے یا فرض کی اہمیت زیادہ ہے سنت کی اہمیت زیادہ ہے یا واجب کی اہمیت زیادہ ہے سنت کا تاریخ زیادہ مجرم ہے یا واجب کا تاریخ زیادہ مجرم ان بے مانور ماں سے سوال کر دو بے مانو جنہوں نے قوم کو دھوکھا دے دیا ہے بچایا نہیں کچھ ارے داڑھی منا امامت کرا سکتا ہے تو داڑھی کیا ہے ارے بےمانوں سننا سنت معقدہ کا تارک امامت نہیں کرا سکتا تو تمہاری ماں کا دین نہیں ہے واجب کا تارخ بھی نہیں کرا سکتا جس کا پردہ نہیں ہے وہ ایمان امامت کرا نہیں سکتا کیونکہ وہ واجب کا تارک ہے علماء دیکھو فرض سمجھتے ہیں جنہوں نے واجب لکھا ہے انہوں نے کہا ہائے واجب حکم فرض جتنا رکھتا بے ہے مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا بے جو بےمان کہتا ہے سنت موقع زیادہ ہے وہ تو بےمان ہے اسے تو پتہ ہی نہیں اسلام کا فرائض واجبات سنت موقع میں عام مومن کو چھٹی نہیں بلکہ ہمارا فتویٰ ہے منائی امامہ تو بجا اذان دے گا ریمنا اذان واجبولا یاد ہے دوبارہ دو بارہ سمجھائی نہیں آئی اس سے اور کوئی دلیل ہے عام بندہ بھی جانتا ہے پہلے فرض پھر واجب پھر سنت محقدہ پھر محبت اور غیر سنت غیرمحقہ ایک ہے اسی لیے رہیم یا خانٹ ملا میرا آیا وہ ہمارا ایک جام ماننے والا تھا اس کی داڑھی تھی چھوٹی مجھے کہتا ہے بزرگ مسئلہ بتا بڑے غصے سے آیا میں نے کہا کیا کہتا ہے داری چھوٹے والا امامت کرا سکتا ہے میں نے کہا ہاں کہتا ہے میں نے تو سنا تھا وہ پی رہے تو تو جہلوں سے بھی بدھ ہے غصے ہو گیا بہت داڑھی مینے کی اذان واچ بولے یاد ہے امامت کرا سکتا ہے اس کی لڑکیاں جاتی تھی سکول جب دیکھا بہت آگ بگولا ہو گیا میں کہ واجب زیادہ ہے یا سنت کہ یہ بات بھی پوچھنے کی ہے واجب زیادہ ہے میں کہ واجب کا تارک زیادہ مجرے مائے یا سنت پھر کہتا ہے وہی بات کر رہے کہاں واجب کہاں واجب کا تارک زیادہ مجرمائے قریب کو کے جا پڑتا ہے تو میں نے کہا یار داڑھی کیا ہے سنت پردہ کہتا ہے واجب میں نے کہا دانی منا امامت نہیں کرا سکتا تو پردے کا تارک کرا سکتا ہے وہ پردے کا جتی پہن کر ہاں سمجھ آئی نہیں خود بات نہیں کروں گا ہم جو ہمارے پاس دلائل ہوں گے ہم حق بیان کریں گے مودی کی طرح مسئلہ نہیں بیان کریں گے جس کو دیکھو پیر جو ہے اس کی میں شروع میں جب بےت کرتا ہوں کیا کہتا ہوں نہ بے فرمانی کروں گا تیری بیچ معروف کے ہے الفاظ یاد آئے حکم مانوں گا اللہ و اللہ کے رسول کا جتنی طاقت رکھ سکو وہ شرط نہیں ہے وہ مترا کی ہے ارے پیر کی تعت مشروط ہو گئی نہ بے فرمانی کروں گا تیری بیچ معروف کے یعنی معروف خدا رسول کا حکم ہے ان تو خدا رسول کے حکم کے موافق حکم پیر کرے گا تو تیری بے فرمانی یہ یا مشروف یاد رکھو دلیل مطلع کتاب کی والے کی دی جاتی ہے کسی جی جی ملا پیر احمد رے ابو حنیفہ تو دنیا کے بڑے امام ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں اگر میری بات حدیث قرآن کے موافق نہ جس طرح پیر کہتے ہیں ہاں میں نے کہا میں اسی کو جائز سمجھتا ہوں کوئی کہتا ہے مجھے کہہ رہا ہے پیر ہے اس کو کہتا میں ٹی وی کو جیز سمجھتا ہوں کوئی کہتا ہے میں اسکول کو جیز سمجھتا ہوں یہ سب بےمان متلک بےمان ہے ارے میں تو کون ہے تو یہ کہ یہ چیز شران جیز ہے شرن ممنو ہے جو کہ میں جیسمجھتا ہوں میں اس کے پر درجے کا کوئی بئیمان ہے نہیں جو کہے شرعن یہ چیز حلال ہے شرعن یہ حرام ہے پھر دلیل دے گا حدیث قرآن کی آہا آہا وہ مومن ہے یہ شریعت مبارکہ کے اس لیے ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے اور مشروط اطاعت والے کی سنت دلیل نہیں جیت جاتی نہ مشروط اطاعت والے کی سنت بنتی ہے اس لیے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اگر سنا ہے تو ہم ان کے مقصد کو نہیں جانتے ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے اور سنت بھی نہیں بن سکتی سنت بے مان و نبی کی بنتی ہے مہین الدین چشتی قیم اللہ فیم الدہ تھے اسی لاکھ مسلمان کیا تقوی پرہیزگاری مہین الدین چشتی والا یہی کام تمہیں یاد آ اور کام نہیں کیے اس لیے منافق کی یہی نشانی ہے کہ آسان کام پکڑے گا اور جو سخت ہوں گے مشکل ہوں گے وہ چھوڑ دے گا یہ منافق کی نگرانی بے ہے شک وہی آسان ہم پر کرتے ہیں مین تین چشتی والے اور کام ہمیں پھر میں شاہ صاحب نعت پڑھ رہا تھا بندہ آپ نے فرمایا بے مانو اگر ثواب کی ہے تو درود شریف پڑھو ایک درود پڑھو گے لاکھ کا ثواب نہیں ملتا ایک درود کا مل جائے گا فرمایا گمراہ لوگ آئیں گے نعتے پڑھیں گے اور درو شریف چھوڑ دیں گے نات پر نہ جا گھر بیٹھ کر ایک درو شریف پڑھ لے لاکھوں رحمتیں تم پر ہو جائیں گے ساری عمرہ نات سنتا رہے ثواب کی نیت ہے ہی نہیں ثواب کی نیت نہیں میلے کی نیت ہے نات خانی. اس بریلوی جماعت سے آپ دیکھو لاہور جاؤ نہ بریلوی کے متبے کی کتاب ملے گی اور نہ بریلوی کا ہاشیہ نہیں ملے گا تو یار خان نورانی کے بیٹے نے تقریر کی کہ بریلو کے مدرسے اجڑ گئے دیو بندیوں کے آباد ہیں تو بہ مانو مجھے تو تم ہو تم نے تو ناد خانی میلاد ادھر لگا دیا یاروی شریف وہ علم پڑھ رہے سات, سات سات سو طالب ہم جاتے ہیں قرآن اٹھانے دیو مدرسوں کے بندے میں سات سات سو طالب ہم مدر سے کھولے رہے ہیں بریلیو میں عالم نہیں ملتا علم نکل گیا ہارون <سؤال> رشید نے ایک عالم نے کتاب لکھی دو لاکھ روپیہ دیا یہ <سؤال> کہتے ہیں جی علم نہیں پیسہ ہے نوکری نہ ملے سور کے بچے تم پڑھو علم دیکھو تو وزیروں نے کہا آپ نے فرمایا جہاں پیسہ ہو لوگ ادھر جاتے ہیں لوگ علم پڑھیں گے نات خون کو پچاس پچاس ہزار اور سارے ذہنی نماز نہیں پڑھتے یقیناً ذہنی فاسق فاجر عیاشا, یہ برال اس کو پچاس ہزار دے گا اور عالم کو دو ہزار بھی دے گا دیوبند مسجد بنائے گا عالم کو مالک کر دے گا برال مسجد بنائے گا عالم کو محکوم رکھے گا غلام رکھے گا بیوی سے جوتے کھا کر آئے گا عالم پر آ کر روپ رکھے گا جس لیے اس لیے جماعت سے علم نکل گیا پچاس پچاس ہزار سور کے بچے اعل... بنا اعل... بنا آل... بنا عالم عالم کو دو علم پھیلاؤ پچاس پچاس ہزار جہل نات خان اور جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے نا تو اس نے الفاظ پر سبحان اللہ نہیں کہی آواز پر کہی وہ بےمان ہو گیا یہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا شک ہے یہ تو سور کے شکا ہے بےمان صاف بات ہے تمہارا نعت سے کیا واسطہ نعت پڑھو تو دروئی شریف پڑھو پڑھوایا ایک دروئی شریف پڑھو لاکھوں نعتیں پڑھو یہ خدا کی نات بنی ہوئی ہے اس سے نہیں ہے ثواب کی نیت ہے تو گھر بیٹھ کر ایک تصویر دروئی شریف نا ساری رات جا سر کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ لوگ ہم سر کے عاشق ہیں الفاظ کے عاشق نہیں ہے دوسری حدیث کا معنی بدلا بےمانوں نے اور واضح ہے جو حدیث قرآن کا معنی بدلے مورتد ہو جاتا ہے نکھاٹ جاتا ہے بے شک, بے شک. پروفیسر نے دوسری حدیث, حدیث اتہور شٹو لیمان دیکھو بےمان سور کے بچے حدیث کا معنی بدل سور تارت مانا پاکی ہے کوئی دنیا سیتا کا تارت مانا صفائی نہیں کر سکتی نشو مان ہے بولے <سؤال> شاہ کے پاس یہ آواز گئی صفائی والی آپ نے شعر بنا دیا فرمایا او تان صفا ہر کوئی کردا یہودی مجوسی 16 دفعہ تھا پڑ مرے انگریز اُدھر تہاڈی بہن کو ٹھوکی کڑے وڈے صفائی والے اُد والا ادھائی مان سارے کنے ہو گیا انہوں نے والا سالم وہ بہو صفائی کرے فرمایا تان صغورتے سننا ولی کا شعر تان ہر کوئی کردہ او من صاف کریندا کوئی بُلے شاجر من صاف کرے لے جنت مانو سفائی دو حدیث دعوے سے کہہ رہا ہوں جو حدیث قرآن کا مان بدلتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہے اگر توبہ نہیں کرتا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نگاہ کرو نکاح کہاں ان کے نکاح کہاں کہ ماسٹر آدھے بولو بولو غیرت ایمان کو رولو رولو عورت کو سمجھو مشین سولو نکاح کی تے مولوی کو ناو دے بولو فرینڈ پہ کرو دے کونچا کھولو سورہ نکی انہیں دے نکاح ہی کہیں بھائی ایمان مسلمان دا نکاح ہوندے انہیں دے چاہے ایو بجی سوہاں الحیا صاحب کے پاس مل کر گئے جو لڑکی بالغ اپنا نکاح کرائے کیا وہ شریعت میں جائز ہے آپ فرمایا نکاح کرائے میں تمہیں بات کرتا ہوں جو لڑکی پہلے نکاح کراتی ہے وہ زنا کراتی ہے فرمایا میرا فتو ہے جو لڑکی خود نکاح کرے گی پہلے زنا کرے گی پھر نکاح کرے گی یہ آپ کی بات ہے اور فرمایا بہمان ہو یہ مسئلہ چھوڑو ساری فکہ میں ولی کی شرط ضروری ہے چاچا چا ماما ولی ضروری ہو کیونکہ حیا اتر جائے گا لڑکیاں اپنا نکاح آپ کرنے جائیں گی جب حیا چلا جائے گا تو ایمان چلا جائے گا فرمایا فکہ میں ولی کی شرط چاچا چا ماما ولی کے ہاتھ سے وہی وہ رشتہ کرے جیسا بہمانوں نے کا یہ تو پڑھا خدا نہیں دیکھا جو حیا بھی چلا جائے گا ایمان بھی چلا جائے گا اور ولی کا قول ہے جو زنا عام ہو جائے گا فرمایا جو لڑکی خود نکاح کرے گی اپنی مرضی سے فرمایا ماہ قسم اٹھاتا ہے وہ زنا کرائے گی پھر نکاح کرائے گی تم زنا کی میں اجازت دوں یہ جی ملا کے مسئلے نہ پوچھے کرو تم ان, ان, ان, ان کے فتو پہ چلو گے تو بہ ایمان ہو جاؤ گے ملا کا اپنا ایمان نہیں بھائی گسامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سال علم پڑھا ہوں کئی سال ہوں کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ جایا با اندر کرن ارے کرن سال گزرتے ہیں تو با عزید پیدا ہوتے ہیں وہ ہستی کہہ رہی ہے فرمایا دو چیزیں مشکل پائی اعلان کر دو علم کا سمجھنا اور عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نصیب ہی نہیں ہوتے بات کرتے ہے ارے خاجہ صاحب نے کیا کہا ملا نہیں کہیں کار دے یہ تو نہیں کہا کھوتا نہیں کہیں کار دا پہلے بھی میں نے سنائی ہے تو دین کی بات بار بار کرو دل پر اترتی ہے تو حکمت بنتی ہے اب نماز کا کتنا بار حکم ہے کئی بے شمار بعض حکم ہے اللہ نے فرما اس کا مطلب ہے کہ بات کی اہمیت بار بار کرو بات کی اہمیت اور بات دل پر اترتی ہے بزرگ فرماتے ہیں جب تک دل پر نہ اترے حکمت نہیں بنی تو میں مولوی اور فقیر کا بیان کیا ہوں پہلے کسی نے سنی ہوگی جو مولوی اور فقیر میں کیا فرق ہے جب تک لوگ کے ہاتھ تھے ارے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے اس کی مثالیں کئی ہیں ہارون رشید بادشاہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ کی حدیث پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں ہر وقت فرمایا وہ حکیم ہے ہم پنساری سبحان بخاری اللہ. جن کی حدیث بخاری علیہ. جن کی عدیث بڑھ کر دنیا میں عالم بن جاتے ہیں پتوے ٹھوک دیتے ہیں وہ خود امام شافی کا محتاج ہے میں جا رہا تھا ایک. اس کے پاس گریس کے پاس تو بھاگا بھاگا ایک بندہ آیا خطیب تھا دا دا دا. <تصفح> ہے تیرا پیر یہی ہے. میں اس سے بات کرتا ہوں اور کتابیں لے کر آؤں گا شام کل صبح آؤں گا میں شام کو آؤں گا میں اس نے سنا ہے پیر جو ہے جو وہ ان ہے چشتی سے میں بحث میں نے کہا تو سا مسلک رکھتا ہے کہ جو <laughs> मैं। حدیث میں مسلک نہ ہو کہتا ہے بدت ہے میں نے کہا وہ سنت کا مسلک حدیث میں ہے تو اپنا دکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ کنبے سنت ہی وہ سنت راشدین میری سنت پر ہو جا اور میرے خلفۂ راشدین سنت پہلے سنت کا تو حدیث اب ساری حدیثیں پھول بے ایمان مجھے تو دکھا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم کنبے حدیث پہلے تو مسئلہ کا اپنا حدیث سے ثابت کرنا ابرا مسئلہ تیرا حدیث میں نہیں تو حدیث کیسے ہے وہ یہاں فن کیا یہ تو پڑھتے ہو ادھر اب دوائی کانست یہ تو پڑھتے ہو ادھر سراۃ المستقیمہ سراۃ اللزینہ انم تال وہ بھی تم نہیں سمجھتے وہ خاص مدد ہے بلا واسطہ مدد اللہ کرتا ہے یعنی بلا واسطہ مدر وہ سرا اللہ کے باقی سب بال واسطہ کرے گا اللہ کے دیے وہ بھی تو نہیں سمجھ مجھے سمجھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا حدیث والا راہ مانگو قرآن والا اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا راہ منگو مانگو وہ رائے راست پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں وہ فنس گیا میں نے کہا بہمان اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ راہ حدیث قرآن والا ہے فرمایا اس لیے کہ ہر بندہ حد میرا حدیث قرآن نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگ انہیں سمجھا اس لیے تم ان والا راہ مانگو العالمین انعام والے لوگ کون ہیں انام اللہ علیہ من نبی جی نہ اللہ نا اللہ, خوف اللہ. ارے یہ بہمان سنا ہے غیر اللہ کہتے ہیں ارے نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں ولیوں آپ نے سوچا یہ کتنا بڑا کفر ہے کتنا بڑا قرآن کے خلاف ہے ارے کسی نبی کو اللہ نے نبی اللہ کسی کو صفی اللہ کسی کو روح اللہ کسی کو نجی اللہ کسی کو حبیب اللہ کسی کو خلیل اللہ بئیمانو مجھے دکھاؤ کسی نبی کو اللہ نے غیر سوالہ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ فرمایا اولیا اللہ یہ میرے دوست تم غیر اللہ اہل اللہ کو غیر اللہ کہتے ہو بہما میں چلا گیا رات کے ب... دس بجے بارہ بجے وہ کتاب ابھی آنے والا ہے میں کہتا اب نہیں آتا ایمان سے بارہ بجے رات میں بیٹھا رہا وہ نہیں آیا آیا ہی نہیں میں نے کہا میں نے تو اس کی جڑیں کاٹ لی وہ کیا کرے گا اس نے تو کہا ہے میں تو اس کی جڑیں کاٹ دوں گا پڑھے ہوئے سے بھی میں سر الفاظ میں ارے آہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہے ان بائی مانوں نے آہل اللہ کو بھی غیر اللہ فرما کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل اللہ مردہ زندہ کرے آل اللہ کیا کرے مردہ مردہ زندہ, زندہ کرے پھر بھی کہے گا اللہ نے کیا بے شک ارے ابراہیم آل اللہ ہیں خلیل اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ مارتا ہے اللہ دِلاتا نمرود ہے غیر اللہ وہ کہتا ہے آنا وہی امید میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں بے ان بے مانوں نے غیر اللہ اور اہل اللہ میں فرق ہی نہیں رکھا آفتوں بے بادل کتاب خرون بے باد بائی مانو با میری آیات مانتے ہو کتاب کا حصہ سب کو کیوں نہیں مانتے بیٹھا ہوتی ہیں یہ بیمان کہتے ہیں مدر شیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو پاک مخلوق ماس ویدا وادہ روحوں کو جمع فرمایا بنی اسرائیل کے امبے رسول فرمایا ہے رسول و نبیو میرا محبوبہ بے ہی اس کے ساتھ ایمان بھی لانا والا تنہنا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا <سلام> قرآن مجید ہے <سلام> لکھا ہوا ہے <سلام> ہمیں ایک اللہ کافی بھی ہے بہمان یہ ایک اوئی بات دیوبند ہو بادل کتاب ہے <سلام> بعض کتاب کا حصہ مانتے ہو بعض آیات مانتے ہو بہ مانو سب کو کیوں نہیں مانتے <سلام> یہ لکھتے ہیں ہمیں ایک اللہ اور ایک رسول کافی ایک اللہ کافی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے صاحب آر فرم آر فرم تھے یا رب العالمین ہمیں تو اور تیرے رسول کافی ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل حدیث قرآن ہے <سؤال> عقیدہ ایسے بنتا ہے <سؤال> صرف <سؤال> بتایا اس لیے کیا گیا کہ میرے انعام والے لوگ قرآن حدیث سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتے تو اللہ نے فرمایا کا اللہ کا فتح اے محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے بھیج اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور کافی ہے اور محبوب کو کافی بنا کر بھیج اس سے اور آیت واضح ہے یا یو نبی و حسب اللہ اے میرے نبی تمہیں اللہ کافی ہے مامن من کل من المومن اور مومن جو تیری اتباہ کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہیں قرآن مجید ہے کرنت نہیں ہے شعر نہیں پال رہا میں محبوب تجھے اللہ کافی ہے اور مومن جو تیری اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے بھائی مانو مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے نبی مومن کو کافی رسول ہی میں شاہ اللہ کی شان غیب ہر ایک کو بتائے لیکن رسولوں کو جاتا ہے جو بتاتا ہے <particularimes> اگر علم جگہ یہی ہے کہ ہندوستان کی خبر رکھ رہی امریکہ کی دار ادارے یہ تو پھر انگریزوں کو بھی ہے کافروں کے نجومیوں کے پاس بھی ہے تو اللہ فرماتا ہے جو رسولوں کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا معلوم ہوا جو رسول کا البغائب ہے وہ اتنا بال آتا ہے ہمارے عقل سے بھی بال مجھے کہتا ہے جزوی اب آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا بہ ایک آیت ایک خالی سنی دکھا سکتے کہ اللہ نے فرمایا ہوں میں عالم الغیب ہوں میں نے بتلایا بھی کسی کو نہیں ایک عدیض دے سے کہہ رہا ہوں ایک آیت دکھا دے ہم ان کے پیر چوم لیں گے نفی میں دکھا دے ہم اس بات میں آیت دکھا رہے مجھے کہتا ہے جزوی اور میں نے کہا بہمان معلوم ہوا اللہ کی جز میں کوئی شریک اگر ایر شیر کا ہے تو کہتا ہے جزوی ہے تو معلوم ہوا کی جز میں کوئی شریک ہو سکتا ہے ایمان وہ تو نہ کوئی جلد میں شریک ہو سکتا ہے نہ کل میں یہی فرق رہے گا ذاتی اور اتائی کا کر اب مولوی علماء جب تک لوگ فکرا کے ہاتھ تھے کیونکہ فقیر کبھی قرآن حدیث کے باہر دلیل اپنی نہیں دے رہے اب اس کا فرق بیان کر رہا ہوں کہ جب تک لوگ پھوکرا کے ہاتھ سے شعور تھا میں نے آیت اور پڑھی ہے موضوع میرا اور تھا لیکن ان کی بات سے میں نے موضوع بدل دیا یہی فائدہ ہو گیا چلو تمہارے پاس دو سو عالم ہارون و رشید نے اپنی بیوی غور سے سننا بیوی کو کہا کہ تو میری دن چھپے تک سے بہر ہو گئی تھی طلاق اب اس وقت تیز رہ سواری گھوڑا تھی بات سمجھ رہے ہو نا بارہ گھنٹے لگتے تھے آٹھ گھنٹے دو سو اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا جا سکتی نہیں طلاق دو سو اور اس وقت کا امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ پچھلی زندگی میں آخری زندگی میں عورت پر دوسری بار نگاہ پڑ گئی ساری عمرہ آپ کی نگاہ دوسری دفعہ نہیں پڑی آپ روتے روتے رات دن روتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو حنیفہ تم میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ وہ قرون اولہ کے قریب تھے اس وقت کا ایک عالم آج کے کروڑوں کی جوتی سے نہیں مل سکتا دو سو آلم دیا کہ طلاق ہے جا نہیں سکتے پکوڑے تل رہا ہے پکوڑے تلنے والا بھی ولی ہے اور لینے والا بھی ولی دو جگہ رکھے اس نے کہا کیا کہ یار یہ پکوڑے دو آنے چھٹا ہیں اور یہ پکوڑے کال والے دو آنے اور آج والے اس نے کہا عجیب بات ہے پرانے دو آنے اور تازے نہیں مجھے سمجھا اس نے کہا وہ قسم ہے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے قریب بنے بنائے بھی میں نے ہیں جس طرح کل بنے آج مجھ سے نہیں بن سکتے آپ اور امام شافی کے پاس چلی گئی دن ایک گھنٹہ کھلا تھا آپ نے فرمایا زبہ دہ کھانا میری مسجد میں بیٹھ جا دی جا مسجد میں دین چھپا فرمایا جا تیرا نکاح بال ہے دو سو عالم نے مار دیا ایک نے مریض کو بچا لیا کر لی اب کہ ہے کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے کہ دو زبید خانم خان نکاح کیسے بحال ہے تو آج یہ علما کی بات کر رہا ہے میں اس وقت کی کر رہا ہوں اس نے کہا امام شافی علیہ رحمت کے پاس جاؤ ہارون رشید سارے عالم گئے حضرت کیا ظلم کیا آپ نے؟ آپ نے یہ کہا تیرا نکاب حال ہے کہتے ہیں نکاح حال ہے اس نے کہا ہارون رشید زبیدہ خانم ہارون رشید تیری بادشاہ سے بہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری بادشاہ نہیں ہے اللہ کی بات بچا لیا فکر نے دو سو علماء نے مار دیا تو آج کے کرنیوں کی بات کرتا ہے جو دو کتابیں پڑھتے ہیں مولنا روم سے بے خبر علم و حکمت دھر کتب دین از نظر مولنا روم کا شعر ہے ولی کی صحبت سے دین ملتا ہے سے نہیں ملتا ہے امام ابو ابونی فرحمت اللہ علیہ کے وقت عورت سیڑھی پر چل رہی ہے مرد روکتا تھا تو اوپر نہیں چلنا وہ آ گیا اس نے سزا دی کہا اوپر والی سیڑھی اوپر اے جو اوپر والی سیڑھی ان پر پہر رکھو تلاک نیچے والی والے رکھو وہ بیٹھ گئی دو دن بیٹھی رہی آج کی عورت ہوتی تھی جلدی پیر رکھتی چلو طلاق تو ہوتی ہے دو دن بیٹھی رہی عورت اگر عورت روٹ گئی مرد رجو کرتا ہے اسے ثواب ملے گا مرد چلا جائے جی بے غیرت تھا دیکھو حرام کے لیے ہم نے بڑے بڑے آدمی رئی شو کو اواری نیچ قوم کی عورت پر پگڑی رکھے دیکھی حلال سے تمہیں نفرت ہے چلا گیا تو اپنے حلال کھانے کس کے لیے چلا گیا بےمان یہ کیوں کہتے ہو جی یہ بے غیرت تھا جی فلاں بیوی بی کے پاس اگر بیوی بی آ جائے تو پھر جو پہلے رو کرے گا اسے ثواب ملے گا بیوی چلی آئے گی اسے ثواب ملے گا مرد لینے چلا جائے گا ہمارے مرشد پاک ہماری بہنی صاحب وہ اپنی بیٹیاں لے جاتے تھے ہماری بہنوں کو بٹھا جاتے تھے میں ایمان سے جب بھی جاتا تھا مرشد پاک فرماتے تھے محمد oh شفیع جاؤ اپنے بہنوں کو بٹھاؤ اور ان کی بیویوں کو لے آؤ بلی کا کسی طرح کہتے تھے میں تھا مرشید کا فرمان تھا سوچتا تھا اب پتہ لگا کہ آپ صحیح فرماتے ولی کا قول ہے اب سارے علماء پھرے ان کے انہوں نے کہا طلاق ہے یا بیٹھی رہے آخر قدم تو رکھنا ہے آخر وہ ایک ولی کے پاس امام ابو ہنی فرحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا میاں معمولی بات ہے کیا اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو بات سمجھی اس کی شرط نہ پہنتا ہے تین قمیص اوپر ڈالے چادر ڈالی علماء کے پاس نکل پڑا اتنا گو فراست المو منینا یونز روب اللہ اس کا معنی بتاؤ اس کا معنی ہے انہوں نے کہا درو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حدیث اس نے کہا یہ مانا تو مجھے بھی آتا ہے ایسا ماننا بتاؤ جو دل میں جم جائے انہوں نے کہا مانا تو یہی مانا بھی یہی ہے پھرتے پھراتے علاقے کے علماء چھان مارے جا رہا تھا ایک بندے نے کہا یہاں فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر اس نے کہا فقیر کا علم رہا ہے اس نے کہا تو جا تو جا تحیح کافیر ہاں بیٹھے تھے سادے سودے لباس میں کافر نے دیکھا اس نے کہا یہ کیا بتائے گا یہ تو بس ہے کوئی ان پڑھ سا بندہ یہ کیا بتائے گا جس کا لباس بھی ہے ایسے وہ بڑے بڑے علماء تھے کافر نے کہا فقیر مانا بتا ایسا مانا بتانا جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے میں کلمہ میں پڑھ لوں گا میں نے سارے علماء سے پوچھا ہے لیکن مانا وہ بتاتے ہیں جو مجھے بھی آتا ہے آپ نے فرمایا ہاں بتا آپ نے فرمایا اس نے کہا اب تک المینا نور اللہ اس کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا کافر چادر اتار دے تین قمیض پہنے ہیں یہ اتار دے اندر تم نے کفر کی نشانی باندھی ہے وہ اتار اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ سبحان اللہ جتنی میری تقریر ہوئی ہے عقیدے پر ہوئی ہے اور عقیدہ مقدم ہے عقیدہ بگڑ جائے عقیدہ فقیف کے در سے بنتا ہے ارے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا دیوبند کا مسئلہ کا ہے بھائی یہ متد اللہ کا مسئلہ پھر سزا جزا کیسی وہ سب جو اس کے حکم سے ہوتا ہے تو جب بھائی مانو جزا سزا کیسی ہے پھر تو ظلم ہے اب یہ فکرا کا عقیدے مارے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں غور سے سننا عقیدے کی بات ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا <متحدث> دیا ہوا اختیار کیوں انسان نیب ہے خلیفۃ العرد ہے ارے نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا اختیار اگر حقیقی مالک مرضی کے مطابق نہ صرف کرے تصرف کرے تو وہ شریف اللہ پیرو مالک بن جاتا ہے شریف اس لیے ہم نائب ہیں اور نئے سے کہتے ہیں جو اپنا اختیار اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ارے ہوا مارتا ہوں میں جلاتا ہوں حکم بندہ بندے کو نہیں مار رہا پھر خدا ہو گیا وہ ذاتی طور اختیار رکھتا ہے مارنے کا بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور حکم فرمایا مارنا نہیں تو مالک نہیں ہے آپ دکان پر نہیں بٹھا دیتے آپ کہیں ادھار نہ دے وہ ادھار دے گا آپ گرست کریں گے نہیں کریں گے تو نائب ہے خلیفت و ہے نائب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیار حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کرے تو نائب رہتا ہے اگر وہ کرے تو پھر خدا کا شریک بن جائے اس لیے بادشاہ ایما سب کی طاقت مشروط ہے کیونکہ یہ نائب ہیں مالک وہ ہے ارے تقبیر ارے رسالت ارے تحقیق شفی محمد چشتی صاحب تو یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے میں اختیار بھی دیا ہے طاقت بھی دیا ہے اور فرمایا یہ اختیار میری مرضی کے مطابق تو نے صرف کرنا ہے جو اپنی مرضی کرے گا پھر میں سزا دوں گا ابھی میں واضح کروں جو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ حکم اور چیز ہے اختیار اور چیز ہے دو راستے ہیں ایک سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ہے شیطان کا دوسرا شیطان ایک اللہ اللہ نے ہمیں دونوں کے چلنے کی اختیار بھی دے دیا اور طاقت بھی اور دی دی حکم کیا فرمایا اختیار طاقت اور چیز ہے حکم یہ کہتے ہیں حکم کے بغیر ہم یا کہتے ہیں یا کسی اختیار کے بغیر اب اللہ نے فرمایا اس پر چلنا اس پر نہیں چلنا اختیار طاقت دونوں کا دیا آزمایا کہ میرا حکم کون مانتا ہے اب ایمان سے کہو ہم اس شیطان کے راستے پر جائیں ہم کہیں اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں مارے جائیں گے نہیں مارے تو بے مانو یہ کہو کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ من کہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں نے مختصر بیان کیا کہ تاریخ قرآن چھپانا ارے یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم بے سُنائے بے آگے چھوڑ دیا بے اللہ نے فرمایا نبی بات نہیں الغفور الرحیم اعلان فرما دے میں غفور الرحیم بھی ہوں اناضابی ہواب العلیم محبوب یہ بھی اعلان کر دے کہ دردناک عذاب دینے والا بھی میں یا, یا سنی کبھی ہاں میری رحمت کی امید پر نیکی کرو اور میری بخشے عذاب کے خوف سے برائی سے بچو ایک ملا خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے وہ کہے اللہ اللہ زیادہ نہ ہو سے تکڑے بھی نہ ہو اللہ امید پوری رکھو اس کی رحمت کی اور خوف بھی پورا رکھو خالد. اللہ کی رحمت کی امید پر نیکی کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہ سے بچو یہ دانیان میں ہے سبحان اللہ اب آگے لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ یہ سنا آگے سنایا ان اللہ یغفر جنوبہ جب یہاں تک پڑھیں گے ارے آگے اللہ نے کیا فرمایا میری رحمت ہو میں گناہ بانٹ دوں گا کرو کیا رجوع اور کو یہ نہ کہ تمہیں پہنچ جائے پھر مدد بھی نہ کی جائے یہ لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ آگے کیوں وہ یا قرآن کی نہیں ہے ساری سناؤ لوگوں کو اب یہ پڑھیں گے عتی اللہ وتی اور رسول و یہاں تک میں نے سنا ہے بھائی اتنا سنا ہے نا آگے مین کو ہے جو تم میں سے ہو مسلمان ہو اتی اللہ اتی اور رسول والا یہ مین کوم نہیں پڑھیں گے بھائی سارا رات تو مین میں رکھا ہے تعریف قرآن لکانا چھپانا مانے بدل کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب دیکھو ملاد تک پڑھیں گے یہاں تک پڑھوں گے آگے نہیں پڑھوں پڑھیں گے رسولم ملاد سمجھا رہا ہوں تمہیں رسولم میں نانفوس یاتل علیہم آیات ہی وہ ذکی ہم کتاب وال دلال مبین میرا احسان ہے میں نے تمہیں رسول دیا یہ نہیں فرمایا اللہ نے میرا احسان ہے میں نے تمہیں محمد دیا کیونکہ ذات کے ساتھ کافر بھی اتفاق رکھتے تھے ذات کا میلاد تو کافروں نے بھی خوشی کی جب آپ نے رسول رسالت کا اعلان فرمایا پھر آپ اکیلے ہو گئے وہی وہ کافر پتھر مار رہے تھے اب بھی بے بار ذات کا ملان ملاتے ہیں ارے رسالت کا رسالت احکام سے تعبیر ہے وہ ماشاء اللہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو نقصہ ملا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ بیٹھے تھے تو ریت کا نقصہ مل گیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی تلاوت کرنے لگ گئے آپ کا چہرہ بہت رنجیدہ ہو گیا صدیق اکبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ, کر دیا. پھر حضرت عمر خطاب رنجیدہ نے توجہ فرمائی عرض کی رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں نے تیرے محبوب کو رنج کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر قرآن کتاب قرآن ہونے پر دین اسلام ہونے پر ہمراہ پھر آپ نے توجہ فرمائی یہ میلاد بتا رہا توجہ فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر تو کا قانون حکم چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے کیا ہے آسمانی کتاب ہے تعلیم کا پوچھتا ہے آسمانی کتاب ہے آپ نے فرمایا پر عمل کرو گے قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے فرمایا اگر مجھ علیہ سلام آئے اس کو میرا قانون چلانا پڑے گا ارے رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے غور سے سننا ایک رسول ہوتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے رسالت احکام سے تعبیر ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں آمد رسول مرحبہ دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبہ وہ مومن ہیں کوئی ادنا بندہ چوڑا کٹانا میراسی ادنا بندہ کوئی مقصد لے جائے اگلا مقصد نہ مانے آنے کا جتنا اہتمام کرے وہ راضی ہوگا ہم تم راضی ہوں گے یہ <mustache> شیطانی لوگ آتے ہیں ووٹ والے اور نورانی نے پوری دنیا کو کافر کر دیا بتائے اس کو ایمان ملا نہیں ملا حدیث پاک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت دو گے مستد ہو کے مر جاؤ گے اس بیمان نے اپنے قول کو اہمیت دے دی فرمان رسول المستہ محتمن غور سے سننا شخصیت پرستی پہلے کہہ گیا کہ شخصیت پرستی لانا ایمان نہیں بچتا المستہ محتمن مشورہ وہ دے جو امین ہو غور سے سننا آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن ہو مسلمان ہو فرمایا کون ہو امین کسے کہتے ہیں ارے امین اسے کہتے ہیں بڑے معنی ہیں ساری عمر امین کے معنی بیان کرو سب بڑا اتنا جامع الفاظ ہے مختصر بیان کرو ارے حقوق الباد کا خین بھی امین نہیں ہے حقوق اللہ کا خین بھی امین نہیں ہے جو بندوق کے حق آتا ہے وہ بھی امین نہیں ہے بےمانو تم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھیں سورو ہم چڑتے ہی نہیں لیکن بےمانو سردار جوہن سرور قیدام جس کا حکم اللہ کا حکم ہے اس پر اس بے وقوف نے بھی اپنے قول کو اہمیت دی اور قوم نے بھی مانا قوم بھی کافر ہو گئی ہے اسے ایمان ملا یا نہ ملا امین اسے کہتے ہیں جو بندو کا حق بھی نہ کھائے خدا کا حق بھی چور امین ہے میں تم سے پوچھتا ہوں یار وہی بات ہے جو ابو بوہنی فراہم اللہ علیہ نے فرمائی کہ امام حسین کے قاتلوں میں ہے اور مچھر کا مرنا پوچھ رہے ہم بھی وہی ہے سردار سید المبیا کے قول کو نورانی کے قول کو اہمیت اس بے وقوف نے بھی چور امین ہے نہیں, نہیں. ڈاکو بدماش لٹیرا تھگی امین ہے اور فرمان رسول ہے وہ مشورہ وہ دے جو امین ہے اب فرمان رسول ہے چور کا کوئی مشورہ نہیں تھگی فراڈی سب کا اور نورانی کہتا ہے مشورہ ہے قوم نے کس کی بات مانی نہیں. ایمان رہا ساری قوم کو بے ایمان میں نے یہ نہیں پڑھا جلوس نکالا علی پر اٹھا ہوا تھا میں نے یہ نہیں پڑھا قرآن پر ان کو سناؤں کہتے تھے اکثر نفرا ہماری نفری زیادہ ہے تو اللہ نے فرمایا نے لمبے بادی شکر میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں میں نے کہا قرآن کے بھی خلاف چلا گیا وہ تو کثرت کا ہے نا کافروں کا دلیل قرآن والی تو نہیں ہے اس کی تو خدا رسول سے اہمیت پکڑ گیا اور قوم نے بھی اس کو دور <تصفح> میں نے کہا یہ نہ کہا یار میری ایک بات کا جواب دو میں نے کہا مشاہدے پر مار دوں سور قرآن حدیث ماننے والے نہیں ہے ایمان مانتے تو نورانی کے قول کو اہمیت دیتے ایک طرف نورانی ووٹ لگائے کتنے ووٹ ہوئے دو بڑی میں کہ تین تو نہیں ہوتے انہیں کیا پتا کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے کہا یار ایک طرف نورانی ووٹ لگائے تو کادمی کتنے ووٹ دو ادھر میں نے کہا دو کنجریاں لگائیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر تین کنجریاں ہو گئی تمہارے صاحب گئے ایسا ہے بھائی بول تمہارے صاحب تو تین کنجریوں کی مار ہیں تو سے رسول سے بھی اوپر بنائے ہوئے سمجھ آئی بات شخصیت پرست من مت بنو پہلے میں نے کہا حق پرست پرستی جی میں حق نہیں رہتا جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی کہ پیسے دا کوئی نہ پیسہ آ جائے دا اور ذاتی مفاد پر ڈاکو اور بدماش بنا ذاتی مفاد پر ایک بزرگ نے مالی امتیاز پر سٹ لگائی ہے وہ کہنا پھل گلاب نظر دے وہ دریا کے پانی شراب نظر دے جن کا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے بھی نواز شخص کردار سے پیدا ہوتے ہیں مالین اکرمت کا حکم کو تم میں سیزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے جو کہتے ہیں بھائی اللہ نبی کا درس سونا میں تو سو ہوں گے میں کہتا ہوں وہ بھی منافق ہیں کیوں در سے تو ہو جائیں آئیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا کسی کو بنایا ایمان سے کہ آپ جیسا حسین کسی بنایا ہی نہیں دے جب ہم بہ میں نہیں آئے اور کہاں ہوگا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت پسند ہے سورت پسند غور سے سننا اللہ نے فرمایا وہ میرے محبوب کے آداد حسین ہے اور آداد کیا ہے وہ اسلام تو سین ہے بے شک اسلام مرحبہ تو آب عدنی میرے رسول کے آنے کا مقصد یہی ہے اس کا حکم مانو حکم دین ہے تو دین مرحبا اسلام مرحبا وہ ساد رحمت ولی ہے کسی بریلی بان کا ولی سے تعلق نہیں اور کسی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں بے شک مین الدین جس دن ہمرماتے تھے جو کہ امام حسین غریب ہیں امام حسین مظلوم مضل ہے فرمایا ان کے ساتھ کا بے مان پرلے درجے کا کوئی ہے نہیں فرمایا مظلوم اسے کہتے ہیں جس پر زبردستی کی جائے یا کمزور ہو آپ نہ کمزور تھے نہ زبردستی کی گئی آپ نے فرمایا لک اگر آپ اس کو پسند نہ کرتے تو لکش میں کروڑ یزید ہوتا نہ امام حسین شہید بے شک بےمان ہے جو آپ کو کمزور سمجھ امام زین اللہ ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے ہیں کسی نے کہا وہ ہاں اہل بیت ال صلی اللہ سلم خاندان تم نے ہتھ پہنی ہوئی ہے آپ نے ایسے ہاتھ کیا ہتھ کڑا ادھر جا میں تو ہمیں کمزور سمجھ زند فرمایا کمزور سمجھتا ہے میں نے تو اس لیے پہنی ہے کہ میں کیا رب راضی ہو جائے لائے سبحان لائے اللہ کمزور نہیں ہے تو آپ نے شہادت کو پسند فرما کمزور بھی نہیں پھر جو غریب کہتے ہیں فرمایا وہ بھی بےمان ہے یہ آپ کا شیر ہے مالک کے کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں ارے دونوں جہاں کی نیمتے ہیں ان کے خالی ہاتھ بے مان तो. تجھے خالی ہاتھ لگتا ہے نیمتے دونوں جہاں کی ہیں دे جو غریب کہتے ہیں مظلوم کہتے ہیں پر لے درج پھر ہائے بابا میں اجر گئی ارے حضور صلی اللہ علیہ سلام کا خاندان اجڑ گیا تو بہ مانو تمہیں کیا بات کریں گے تم کیوں ساتھ ہو تو آپ بھی آباد ہو گئے اور امت کو بھی آباد کر گئے ارے بہ سلطان ولی ہیں وہ کہتے ہیں ولی نمازا نہیں ہیں والے خدا دکھ کسی بریلوی دا آپ فرماتے تھے بریلوی جو ہر دیکھ دمچا ہے نہ شیعہ نہ سن دھابر ہے ویسے میں نے دیکھا چلو میرے ساتھ میں دکھاؤں وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی ساری بستی شیوں کی ہے دکھا سکتا ہوں میں وہی بستی بریلویوں کی وہی ساری بستی دیو بندیوں کو ہر دیکھ کا ہر طرف یہ بےمان بدامالی سے بٹ رہا ہے, رہا ہے ہر طرف بٹ رہا ہے ملتان کا ایک لڑکا آیا پہلے وہ ادھر تھا بعد میں آیا وہ میرا درویش کے ساتھ دوست تھا تین چار سال کے بعد آیا کہتا میں ہاں دیوبندی بن گیا پھر کہتا ہے دو تین سال کے بعد ہے میں نے کہا ہاں کہتا ہے میں آئی حدیث بن گیا <تصفح> پھر دو تین سال کے بعد ہے کہتا ہے میں مرد بن گیا <تصفح> اب کہتا ہے وہ میرے پاس آیا کہتا ہے وہ مجھے دین کہیں نہیں ملا پھر پھر کر کدھر <تصفح> جاؤں میں <تصفح> نے اسے کیسے <کہتے> دی صاحب <تصفح> کی اللہ؛ آیا اس نے کہا میں نے سات دفعہ سنی ہے یار یہ عالم زندہ ہے مر گیا ہے اس نے کہا یار میں نہیں مانتا ہر عالم اپنی جماعت کی بات کرتا ہے یہ تو دین کی بات کرتا تقریبت مصطفیٰ اب اس نے کار کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے لے جا رہا ہے چی صاحب کے پاس تین پا تو اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجا کیونکہ محمد مانتے تھے رسول نہیں مان صلی اللہ علیہ جب معاہدہ لکھا گیا آپ نے لکھا محمد رسول اللہ انہوں نے کہا رسول اللہ حرف ہر ہم دستخط کرتے ہیں اب بھی بے ذات کا میلاد مناتے ہیں رسالت کا میلاد منائے تو رسالت احکام سے تعبیر ہے ولی نہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہوگا ولی بلا بےال ہیمال ہی حسنت جمی اور خسال کیا فرمایا دا دا دا ہاں یا رسول اللہ تیری ساری خسلتے آتے بھی خوبصورت بے شک آتے اسلام ہے ایمان کا اسلام مرحبا بے شکل ميں نے رسول بھیجا پھر وہ اللہ نے فرمایا وما محمد نى اللہ رسول وہ بيمانو میرا محمد نى رسول محمد من دو رسول كيوں نہيں ہوئے منيں اب رسول من آج برالوی رسول من حکم نا تو میرے محبوب کیا و تو قرآن نمازی بنا دیتے کر داخ بنا دیتے میرے محبوب یہ میرا احسان ہے وہ ان قان قبل پہلے میرے بابو ہدایت لیتی ہے وہ جو ہدایت نہیں آیا وہ مستفیض رسالت ہو کا نہیں کیا ہے رسالت کا مانے حکم ماننے پڑیں گے حکم مانے گا پاک ہو جائے گا پھر اللہ کا احسان بھی ہے جب وہ پاک بھی نہیں ہوا مصطفیٰ رسالت ملک کہہ سے ہوں گاڑی منہ کا ملاز نہیں ہے پیمان کا وہ ویسے مزاق کر رہا ہے بے نواز کا میلاد نہیں بے برے کام کرنے والے کا کوئی میلاد نہیں ہے ارے ہم ہر وقت میلاد میں ہیں کیا وہی مہینہ ہے خوشی کا ہر زمانہ ہر وقت ہم خوشی میں ہیں کہ اللہ نے کوئی زمانے کا ذکر کیا میں نے جو احسان کیا ہے کچھ زمانہ مقیب صرف وہی مہینہ ہے بے ایمان و نہیں ہے جنڈیاں لگانے آئے ہیں بھائی لگوانے آئے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے ماں باپ نے تمہیں کنجر بے نماز کنجریاں بھی ملاد ان کا خدا کی قسم کوئی ملاد نہیں آئے جوتے لگیں گے ان کے منہ پر جو رسالہ کا ملاد نہیں مناتا وہ بےمان ہے اور رسالت آم سے تھا ہر وقت ملاد ہے صحیح ملاد بتاؤں خدا کی قسم نماز پڑھ ملاد ہے روزہ ملاد ہے ہے ہر اچھا کام کر ملا ہے ہر برج سے بات یہ ملا داد صحیح ملاد آپ فرماتے تھے ملاد ملا فساد دے دی حضرت ملا کا میلاد فرمایا کیا دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں ہوئے گا عرض کی یا حضرت ولی کا میلاد کیا ہے فرمایا ولی کا میلاد ہے وہ ہے دین کو چھوڑ نہ دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نفس و شیطان سے جہاد کر جی خدا میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر میلاد کر فرمائے یہ بھائی کا میلاد ہے یہ نہیں رہ جائے گا کا بھی علاج سور کے بچے کا چیز صاحب نے غزل بھی بنائی ہے انہوں نے کون سے دھوکا کیا ہے دین بتایا نہیں جب دین ان میں خود نہیں ہے پھر بیمان کہتے ہیں اچیت صاحب گالی دیتا ہے وہ سن لو بہمان ہو یہ سخت ہے اسلام قربانی مانگتا ہے اسلام کے سوا ادھر مطالبہ اور کرتا ہے اسلام تو ہے قربانی کا نام بے الفت شہادت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کالی کو دیتے ہیں بے مانو ان کو میں نے اخبار میں خود پڑھا ایک سنی کوئی تقریبا سال ہونے والا ہے افغانستان میں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں انگریز کی فوج لے جاتی ہے جناح کرتی ہے پھر کہتی آپ پردہ کرو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاوا میں ہر بری چھوڑ دوں گا جناح نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا تو پسند کرے گا اپنی ماں بہن بھی کے ساتھ میں نہیں فرمایا ہر ایک کی ماں بہن اس کا مطلب یہی ہے بے شک تو مسلمان کی ماں مشترکہ ہے جب تک مسلمان کی ماں کی ماں اپنی ماں نہ سمجھو گے اپنی بہن اپنے ہماری عزت نہیں بچ سکتے تو یہ اپنی میری بہنوں کو جو انگریزوں سے زنا کرا رہے ہیں ان کو ہم ماں چوڑنا کہیں اور کیا کہیں مجھے بتاؤ بے شکل بے شکل گالی دیتا ہے گالی کس کو دیتے ہیں مومن غیرت کو دیتا ہے جو, جو اپنی ماں سے زنا, زنا زنا بے رضا کا مطلب یہی ہے جنا نکاحب رضا ہے جنا حرضا بتاؤ کہاں ہے ماں بہن کے ساتھ جو بنا جائد کر رہے ہیں انہیں علم ارے عالم کو تو چوکی دار نہیں لگاتے سن لو یہ ہنر ہے اور حرام اسے تعلیم جو سمجھے گا وہ بھی بیمان مان اور مسلمانوں آخری بات بتاتا ہوں بےمان بےمان تر بے ترین آخری حد ہے بیمان ترین کے آگے کوئی حد نہیں بے وقوف بے وقوف تار بے وقوف ترین بے وقوف ترین اور بےمان ترین ایک ہوتا ہے بےمان ترین اور بے وقوف ترین لوگوں نے نزدیک یہی اصول ہے چیز خراب ہے دوائی خراب ہے پرزا خراب ہے اس کی خرابی سمجھ سکتے ہو فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے بے جو مومن ہوتا ہے وہ مبدا کا خلاف ہوتا ہے اس کی نگاہ مبتا پر ہوتی بے ہے جو بیمان ہوتا ہے اس کی نگاہ ما حاصل پر ہوتی ہے مبدا پر بے بے بے ہوتا بے اب حفیظ جلندری فرماتے ہیں یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول رام دی اپیل نہ مبدہ مبدا بلندا پہ سور کہے گی ارے پرزے خراب بنائے فیکٹری کو اچھا کہوگے دوائی خراب بنائے کمپنی کو اچھا کہو گے نا. کوئی بےمان نہیں کہتا لیکن بئیمان ترین سے بھی آگے ہم چلے گئے کہ پرزے خراب ہیں بنانے والے کوئی دکھا سکتے ہو پرزا صحیح نا. پرزے خراب ہیں اور فیکٹری اچھی, ہے. فیکٹری اچھی. معیشت پہلے میں نے آپ کو معیشت سمجھائی تھی نہیں سمجھائی وہ بادشاہی رات کا آخری میں یہ پڑھاتے ہیں سور سکول والے معاشرتی معاشی مواش... سے کوئی پتہ ہی نہیں لو تم معیشت کو کیا جانتے ہو معیشت کا مسلمان جانتا ہے کافر بھی جانتے ہیں تو بد ہو مناف کو تمہیں معیشت دین بھی ختم دنیا بھی ختم بھائی مانو عراق کو حضرت سمجھا رہا ہوں کے بعد ختم کرتا ہوں باتیں تو ہوں دیا عمیر عمر رضی اللہ عراق کو نہیں پڑتا فرمایا اس کو قتل کر دو اس نے کہا علموں میں مجھے پانی تو پلا دو آپ نے فرمایا چلو پانی پلا دو پانی دیا اس نے کہا امیر المومنین جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ کرو تم مسلمان بادشاہ آپ نے فرمایا وعدہ ہے تو تسلی سے پی جب تک نہیں پیئیں گے نہیں قتل کریں گے اس نے پانی ڈول نیچے گے دیا ڈول دیا نے کہا امیر المومنین میں نے یہ پانی نہیں پی آپ نے مجھ کو قتل نہیں کرنا آپ نے وعدہ کیا ہے آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر ہمیں چکر دے گیا امام ہے فرمایا میرے دوست سمندار لگتا ہے شاید مسلمان ہو جائے تو رکھا مسلمان ہو گیا آیا آپ مختصر کروں گا میں نے جا سے ہی کر کلما پر گیا اس نے کہا بادشاہ نہیں کرتا مجھے ملک میں کوئی بنجر زمین دے دو یہ میں سور جتنا معیشت کو تباہ کر رہے ہیں سور دین کے دشمن بے اور معیشت کے بھی دشمن مجھے بنجر زمین دے دو میں کر کے کھاتا رہوں گا آپ نے فرمایا جاؤ سرکاری زمین سے مربع دے دو بادشاہ تھا گائے تو ایک مزلہ بنجر نہیں تھا خوش حال تھی جس سے پوچھا ہر کے گھر رات چیز عام تھی معیشتہ پروفیسر سور کو معیشت کا پتہ کیا مشرتی علوم سور کے بچے تمہیں معاشرتی علوم تو نے دھوکا کیا ہے تو یہ ہی نہیں نہ دین کا نہ دنیا بے ایمان تو بنجر نہیں تھا آیا اس نے کہا میر المومن ملک ترقی کا سبب کاشتکاری ہے معاشی تن لو کے بچے اب مجھے کہہ رہے ہیں دو دو لاکھ روپیہ بیل لایا پڑا ہے میٹر کاٹ گئے گندم جل رہی ہے تمہاری ماں کو گھوڑا لے جائے کیا کھاؤ گے کسان کو مار رہے ہو سور کے بچے ملشت جاہل کے پترو تم نے ملک کو تباہ کر دیا معیشت تباہ کر دی دین تباہ کر دیا دین کے پیچھے دنیا ہے ملشت ملشت ملشت ملشت ملشت ملشت ملشت کامیر میں نے ملک کو کاشت کا زرخیز بنایا ہے اگر ایک مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن ہاتھ پکڑوں گا دیکھو یہ سور کے بچے ریونٹ سے لے کر بارڈر تک ہاؤسنگ سکیم لکھا مربے بنجر پڑے ہیں کفرآباد سے کراچی تک بیس بیس فٹ تیس تیس فٹ جہاں چکر آتا ہے دو دو بیگ زمین کا چکر ہے لاہور اکبر ہوں سارا گرا کر چکر بنا دیا لوگوں کے مکان گرا دیے بنجر زمینیں کر رہے ہیں کار کو مار رہے ہیں سور کے بچے شباز ہے نا شباز کے پہر بے نب کا کچا کمرہ پانچ مرلے میں اپنی زمینوں میں بھی سرکاری زمینوں میں غریبوں کو مکان بنوا دیے یہ سور کے بچے جا کر دیکھو لدر پینڈ کے پاس سرکاری زمین تیری ماں کی زمین ہے ظالم پانچ بیگے میں مکان گرا دیے اور اس جباز کی دو کلومیٹر میٹر پارک ہے بیس لاکھ روپے مرلے والی فاٹک سے لے کر اور تین اینکڑوں میں کوٹھی ہے غریبوں کے سور مکان گرا رہے جاؤنٹ میں نواز کے پانچ دس مربے میں محلات ہیں شاید کسی نے دیکھا ہو گیا ہو تو دس مربے میں نہ ہوں مجھے سزا دینا بیس منٹ کار چلتی ہے دس مربے میں محلات اور غریبوں کے مکان گر رہے اللہ ارے سورو ملک وہ ترقی کرتے ہیں سن لوگ ماسٹر پیسہ ہو اس کو بتاؤ کر کھڑا ہو کہ ملک کون سا ترقی کرتا ہے ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برآمداد زیادہ ہو برآمداد کم ہو یعنی باہر سے چیزیں کم منگائے اور اپنے ملک سے چیزیں بہت بھیجو وہ ملک جس کی درامداد زیادہ ہو بیمان تباہ ہو جاتا ہے اور پھر سنو درام ماسٹر سے پوچھو پروفیسر جو مشر تم پڑھا رہا ہے درامداد ہی کرے زر مبادلہ کوئی آخر کر مند بندہ بیٹھا ہو ارے زر مبادلہ چیز سے چیز منگائے جو درامداد نقد کرتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں کہ پیسہ ملک سے باہر نکل جاتا ہے یہ سود کے بچے درام دادی ایک نقد دوسرا ادھار تیسرا سود برآمداد ہے بھی نہیں ملک کا قبالہ کر کے جاؤ شہباد دیکھو شاہدرے سے لے کر ڈیڑھ سو فٹ ادھر سڑک ڈیڑھ سو فوٹ ادھر سڑک کسور بسیں خالی جا رہی ہے ادھر ادھر سڑکیں تنگ کر دی وہاں سے نکالی سڑک اتنا اوپر ڈیکوریشن جا رہا ہے قصور تک یہ خاص بات چلے گی خاص بات کے بچے کی بسیں خالی جا رہی ہیں اور دوسری سڑکیں تنگ کر دیں ادھر بھی ادھر پھر رش لگا ہوا ہوتا ہے یہ سور کے بچے چوکی دار نہیں لگ سکتے ہماری قسمت وزیر اعلیٰ بن گیا کوئی وزیر عالم بن گیا زرداری پیسہ سارا پاکستان کھائے ختم ہوتا وہ دس پندرہ روپے غریب سے موبائل میں اب ادھر وہ چتو آیا تاریخ انصاف مسلمانوں سارے کیا فادان کا اتفاق ہے غور سے سنو کہ جو مرد موچھے ڈاڑی مناتا ہے وہ اللہ عورت <holes> کا چہرہ جب بنائے گا فرشتے کے لانت کریں گے مسٹر جناح کے بارے پیر مہرلی شاہ صاحب کو فرمایا آپ منہ پھیرے اس کا نام نہ لو نہ داڑھی نہ موچ دے دنیا دا لو یہ آپ کا معصوم ہے پھر قید سنو بھئی مان کون قید نبی کو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی شانمبیا سے بعد ہے قید تو اس کا یہ انگریزوں نے نام رکھا ہے قید اسے کہتے ہیں جس کی پوری پیروی کی عادت کی جائے وہ نبی ہوتا ہے اور قید اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیسا بےمان تمہیں بنایا کسی ولی کامل کو بتاؤ آج تک کسی نے قید کہا اب جس کو دیکھو وہ قید ہے جس کو دیکھو وہ قید ہے بئیمانوں کو قید کے معنی کا پتہ ہی نہیں یہ انگریزوں نے نام رکھا ہے پھر مادر ملت بی بی ایشا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی امور کہا گیا ہے ان کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا ارے ملت میں نبی بھی آ جاتے ہیں مادر ملت کا پتہ ہی نہیں بےمانوں اس کافرو نے ہمارا ایمان کھینچ لیا نام انہوں نے رکھے بی یہ بیمان سالم درندے لٹے اے سارے لاہور کو میرے ساتھ چلو ارباں خربا روپے لا کر بوٹیوں سے سگار رہے ہیں. رہی. ادھر شادرے پر نواز نے پانچ بیگھے میں پارک بنائی سولہ کروڑ روپیہ لگا دیا یہ سیر کام بےمان یہ پانچ بیگھے غریب کو دے دے وہ مکان بنائے ساری عمر دیتا رہے ایک پانچ بیگھے زمیر بنجر بے مانو دوسرا کروڑ روپے اوپر لگا رہے ہو نہ معیشت ہے نہ دین ہے ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے اور کاشتکار کو یہ ختم کر رہے ہیں یہودی سازش ہے دی نہ دین ہے نہ دنیا ہے بے مانو تو تا اس کو علم کیوں کہتے ہو میں نے ایک پروفیسر سے پوچھا پانی سے کا طریقہ بتا بڑا لے میں ارے پانی سے طریقہ بتاؤں پھر ان سے پوچھنا بائیں ہاتھ کی ایک انگل استعمال کرو ایک انگل سارا ہاتھ نہیں استعمال کرنا جب کوئی صفائی ہو جائے پھر یہ انگل استعمال کرو پھر یہ آخری سارا چمبا نہیں مارنا سارے کو ایک دفعہ نہیں پلیس کرنا سمجھ گئے یاد ہے نا آپ پروفیسر سے پوچھنا تو شریف میں مدرسے میں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آئے میں نے کہا کی زیارت کرنے دو مرتبہ یقین گروتھ کرے کہتے ہیں بزرگ نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے وہ کیوں میں نے گالی دی ہے علمام یہ تو میں علم نذرتا ہوں مذاق کر سننا ہے تیرا وہ نام مراد باہر تو دیوار پر الالم نور لکھا ہے تو علم نہیں کہنے دیتا مجھے میں لڑتا ہے کہ گالی ہے عالم پھر میں نے وہاں شعر پڑھا میں کہ باہر لکھا ہے الالم نور اندر بنتے ہیں سوروں کے ہے ہے کوئی بندے کا بیٹا بے مرتد قوم جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں لڑکی بچے گی قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان شو کا انگریزی کا اور نام مسلمان ہے کیا بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان ہے علم سمجھا ہے جسے یہ فقط زبان ہے علم اصل ہے وہی جس کا ہاں ہے لڑکیاں اسکول جائیں پھر بھی تیرا ایمان ہے کتنا کم ہے سوچ تیری کیسا تاد لڑکی سکول بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت ایمان اکٹھے رہتی ہے جدا نہیں ہوتی غیرت جائے گی ایمان چلا جائے گا بیس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ دیوس پر بحث حرام ہے اور ابو ہنی فرحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کی عورت ہاتھ کی ہتھیلی نکال کر بازار میں جاتی ہے اسے غیرت نہیں آتی وہ دیوس ہے تو جو چہرہ نکال کر جائے بھائی مانو تمہارا اپنا اسلام ہے ارے اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل کا پابند ہے کسی کی ماں کا بنا ہوا نہیں ہے اور اسلام نے کرنا فی بیوتا کلو بلا تبو مسلمان جہل والا رواج چھوڑو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں کرانتنی پڑھ رہا لکھتے ہیں بے پردی ابو جہل سے بھی پرانا رواج ہے پردہ عورت کا زیور ہے منگو بھئی. اللہ تعالی خیرات قبول بلادوراک سب کو بمائے خاندان اللہ تعالی اسلام چ رکھے ایمان تے مارے آمین آمین آمین ہر فتنے کو ہر شرک کنوں ہر بلا کنو کو حسد کنو مسلمانوں جب گھر جائے گئے کرو ٹھہر گئے کرو دروازے میں جب تک آمال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے لوگ کہتے پیر جی ہمارے حالات بدل دے پیر امال نہیں بدلے گا جوتے کھائے گا مریض کا کیسے یار جب تک آمال نہیں بدلو گے حالات نہیں بدل گئے میری بات یاد رکھے کامل پیر جو ہے وہ بھی جو کے امال بدلنے کی دعا کرتا ہے حالات خود بخود بدل میں بیٹھا تھا چار شریف ایک بوڑھا میرے ساتھ بیٹھا تھا